ما ينفض من قول إلا لدي رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه سحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عند غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في ذهنم كل كفار عنيد منع الخير معتد مريب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 لقد بعد خدولا عزرین اور خواتین اسلام خطبۂ مصنوعہ میں نے آپ کے سامنے کی ہیں ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ملحذہ اللہ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ اس دن کو یاد کیجیے جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا ظالم سے مراد جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان فرمان آسی اور مجرم رہا ہو چاہے وہ کافر ہو منافق ہو فاصف ہو یا مومن اور مسلمان ہو مگر گنہگار ہو تو ایسا انسان کل قیامت کے روز اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا اور ہاتھ چبانے کے معنی یہ کہ حسرت سے کہے گا انسان جو ہے جب حسرت اور ندامت کے موقع پر اپنی اونیا جو ہے چباتا ہے تو ایسے وعدے کہ کل قیامت کے روز ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا کہ یا لئی سنی تخت تمہار سبیلا کاش کے میں نے رسول کی راہ اپنا یعنی دنیا میں میں نے پیغمبر کی ساح کی ہوتی پیغمبر کی تعلیمات قبول کی ہوتی پیغمبر کے ایمان لایا ہوتا یا وہی لڑکا فلانا خلیلا کاش کے میں دنیا میں فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لَقَدْ عَضَلَّنِي عن الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْجَهَنِي جس دوست نے تو مجھے ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہ کر دیا نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد مجھے اس نصیحت کو قبول کرنے سے روک دیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلَإِنسَانِ خَضُولًا وقرآن کہتا ہے کہ شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ضرورت کے وقت بیار و مددگار شروع دینے ہی والا ہے آیت کے ترجمے سے آخر م کہ جہنمی انسان نافرمان انسان کل قیامت کے روز اقرار کرے گا اور وہی حسرت سے کہے گا کہ اس کی گمراہی اور اس کے جہنم رسید ہونے کے پیچھے سب سے اہم ترین سبب غلط دوستی اور غلط صحبت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اس نے اپنی دوستی کو ترجیح دی اپنی دوست کی محبت کو ترجیح جس کے نتیجے میں آج وہ اس انجام سے دوچار ہوا ہے اپنے ہاتھ چبا چبا کر حسرت اور ندامت سے کہے گا کہ کاش میں اس کی دوستی نہ اپنایا ہوتا اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نہ لیا ہوتا اس آیت سے آپ نے ملازمہ کیا یہ پیغام یہ آیت ہمیں دیتی ہے کہ دنیا میں ہر دور اور ہر زمانے میں غلط صحبت اور غلط دوستی گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ رہی ہے اور اسی طرح سے اچھی دوستی اچھی صحبت ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ رہیں گے اچھی دوستی بہت بڑی نعمت ہے. اور بری دوستی بہت بڑی محرومی ہے جس کو اچھا دوست مل جائے اللہ تعالی نے اس کو بہت بڑا انعام دیا ہے اور جو شخص زندگی میں اچھے دوستوں سے محروم ہو جائے وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کے سلسلے میں فرمایا کسی بھی حکمران کسی بھی تاجدہ اور کسی بھی بادشاہ کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اچھا وزیر ایسا کرتا ہے اس کے کہ بادشاہ کے سارے معاملات وزیر کے ذریعے ہی سے طے ہوتے ہیں بادشاہ وزیر کی زبان سے بولتا ہے وزیر کے کان سے سنتا ہے وزیر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اسی لیے بادشاہ کا وزیر اگر اچھا ہو تو اچھا وزیر بادشاہ کے بہت بڑی نعمت ہے اور اگر کسی بادشاہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برا وزیر دے دیتا ہے اور یہ برا وزیر کیا کرتا ہے اس بادشاہ کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے اس کی دنیا اس کی آخرت دونوں چیزیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے تو دیکھیں بادشاہ کا تعلق جو وزیر سے ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنا ہر معاملہ اسی سے طے کرتا ہے ہر بات اسی سے پوچھتا ہے ہر مشورہ اپنے وزیر سے لیتا ہے وزیر کے مشورے کے بغیر بادشاہ کوئی قدم نہیں اٹھایا کرتا اس لیے عربی زبان کا مقولہ انما الملك بظرائعه <غزارائی> بادشاہ نام ہے وزیروں کا حکومت تدبیر میں چلتی کسی وہ किसकी ہے وزیروں کی چلتی ہے اس لیے کہ بادشاہ ان کی سنتا ہے تمام بھائیو جس طرح اللہ تعالی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر اچھا وزیر عطا کرتا ہے اسی طرح سے جس انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ اللہ کا ہوتا اسے اچھا دوست نصیب کرتا ہے اور جو زندگی اچھے دوست سے محروم ہو جائے وہ بڑے, بڑے خیر سے محروم ہو گیا دوستی انسان کی فطری ضرورت ہے انسان تعلقات تو بہت سارے انسانوں سے رکھتا ہے میل جول تو بہت سارے انسانوں سے رکھتا ہے مگر تعلقات کے ساتھ ساتھ ہر انسان اپنی زندگی میں یہ فتری ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی دوست ہو اس کا اپنا کوئی غمخوار ہو کہ وہ جس سے اپنے دل کی ہر بات سنا سکے اپنا ہر راز بتا سکے اپنا ہر دکھ سنا سکے اپنی ہر پریشانی رکھ سکے اہم ترین معاملات میں اس سے مشورہ کر سکے یہ آپ ہر انسان کی فطرت ہے یہ چیز ہر انسان زندگی میں ایک اچھا دوست آتا ہے اور اچھا دوست جب اسے مل جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اسے بہت بڑی نعمت مل گئی بہت بڑی نعمت مل گئی بہت بڑا خیر مل گیا نیکی کا بہت بڑا راستہ اسے مل گیا اور اگر انسان اچھے دوست سے محروم ہو جائے تو خیر کے بہت بڑے راستے سے انسان محروم کر دیا گیا دوستی انسان کی عملی زندگی پر بہت گہرے اثرات چھوڑتی ہے آپ کسی کو بھی دوست اپناتے ہیں تو آپ جس کو اپنا دوست کہہ رہے اور آپ جس کے دوست بنے ہیں وہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف کرتا ہے اور آپ اپنے دوست کی زندگی کا بڑا حصہ آپ سرف کرتے ہیں انسان اپنی زندگی کا بڑا وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے مجلسیں جنتی ہیں ان کے ساتھ سفر کرتا ہے ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے ان کے ساتھ مشورے کرتا ہے جس کی وجہ سے دوستی جا کر انسان کی عملی زندگی میں پڑی عربی زبان میں کہتے ہیں انسان کو پہچان نہ ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لو انسان کو پہچاننے کے لیے کس مزاج کا ہے کس اخلاق کا ہے کس کردار کا ہے کس کیریکٹر کا ہے انسان کے کیریکٹر کو جانچنے کے لیے بہت سارے معیارات ہیں بہت سارے پیمانے ہیں اس میں ایک اہم ترین معیار اور اہم ترین پیمانہ جو دوستی ہے آپ دوست کو دیکھ لیں کسی بھی انسان کے دوست کو دیکھ لیں دوست جیسا انسان ویسا نہیں اسی مفہوم کو نثانت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی مثال کے ذریعے سے واضح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا دوست اچھے دوست کی مثال کیسی ہے تحامل اچھے دوست کی مثال مشق بیچنے والے کیسی ہے اور برے دوست کی مثال ہڈی جلانے والے کی مانند ہے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی دوستی کسے کہتے ہیں اور انسانی زندگی میں دوستی کے اثرات کیسے بڑھ گئے کہا کہ اچھا دوست مشق بیچنے والے کی مانند ہے مشق یہ خوشبو میں سب سے عمدہ ترین کوئی خوشبو ہے مشق اگر آپ مشق بیچنے والے کی صحبت اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں تو ہوگا کیا یا تو آپ آگے بڑھ کر اس اس سے مشک خریدیں گے صبح شام جب آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں خوشبو آپ کو پسند آئے گی آپ آگے بڑھ کر اس سے مشک خریدیں گے یا اگر آپ خریدیں گے نہیں تو اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کا اپنا وہ دوست اور ساتھی جو مشک بیچنے والا ہے کبھی نہ کبھی مشک مشق خوشبو آپ کو ہدیے میں دے گا تحفے میں دے گا اور اگر فرض کرو کہ نہ آپ نے خوشبو خریدی نہ اس نے آپ کو دیا تو اتنا ضرور ہوگا کہ مشق بیچنے والے کے ساتھ صبح سے شام تک رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں اور آپ کے کپڑوں میں جو اس کی محض ضرور آئے گی بھلے سے آپ کو خوشبو لگائیں نہ لگائیں محض اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں آپ کے کپڑوں میں آپ کے بدن میں وہ خوشبو کی محض ضرور آئے گی اچھی دوستی کی مثال ہے ایسے ہی دیندار دوست امانتدار دوست موحد دوست نمازی دوست اخلاق والا اچھا انسان عظیم انسان کیریکٹر کے اعتبار سے جو بلندیوں پر فائد ہیں ایسے انسان کے ساتھ جب آپ رہیں گے اس کے لہل و نہا کو دیکھیں گے اس کے معاملات کو دیکھیں گے اس کا طرز گفتگو دیکھیں گے اس کی صداقت دیکھیں گے اس کی امانت دیکھیں گے یقین ہی ہے کہ آپ اس کی کسی نہ کسی استفت سے متاثر ہوں گے اور اس کے اخلاق کا کچھ حصہ آپ کے اندر ضرور آئے گا اور اس کے مقابلے میں پورے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی جلانے والے آپ جو بھٹو میں آگ روشن کرتا ہے آگ جلاتا ہے بٹی پہ جو ہے سونے کو چپانے کے لیے لوہے کو چپانے کے لیے اگر آپ کے, کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ضروری ہو ضروری ہے کہ آپ کی کوئی شنگاری وہاں سے اڑ کر نکلے اور آپ کے بدن پہ آپ کے جسم پہ آ لگے اور ممکن ہے اس شنگاری سے آپ کو داغ بھی لگ سکتا ہے اس سے آپ کپڑے محسوس رہے کا بدن محسوس رہا تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اتنا ضرور ہوگا کہ وہ دھوئے اور آگ کی وہ آپ کے اندر ضرور محسوس کی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ही اخلاق چاہیں اخلاق کہیں, اپلاک کہیں ٹھیک میں اس سے اس کی دوستی اپنا رہا ہوں مگر اس کی بری صحبتوں سے بری پور عادتوں سے اس کی گندی خصلتوں گندی صفات سے میں محفوظ رہوں گا یہ نہیں ہو سکتا یقینی ہے کہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں زندگی میں کسی نہ کسی ماڑ سے آپ اس کی گندی صفات سے گندے اخلاق سے متاثر ہو سکیں محترم بایو یاد رکھنا اللہ کے نبی قرآن پورا اور دیب سے مطالعہ کرتے ہیں بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ملتی ہیں غلط صحبتوں نے انسانوں کو کیسے گمراہ کیا غلط دوستی دوستی کے غلط غلط دوست کے انتخاب سے انسان گمراہی میں کہاں تک جاتا ہے میں ابو طالب کا جو واقعہ آتا ہے ابو طالب کی گمراہی کا اہم ترین شروع دوستی ہے بخاری شریف کی روایت ہے ابو و طالب زندگی کے آخری ایام تھے اور زندگی کے آخری سے چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پہنچ کر اپنے چچا کو درد بھر انداز نصیحت کرنے لگے یا لا الہ الا اللہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے, لیجیے وہ کلمہ جو آپ کی آخرت کو بنا دے گا جہنم سے بچا لے گا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے نذا کا عالم ہے سکراف کا عالم ہے اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیمے کی ترقی کی وہ سرانے ابو طالب کے دوست جگری دوست ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا تھا دونوں کا جیسے ہی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کریمے کی ترسیم کی یہ دونوں کہنے لگے یا با سال اصل ابو احمل کی عبد المطالف ہے ابو طالب مرتے ہوئے اپنے باپ شادی کا طریقہ چھوڑ کے میں مرنا زندگی بھر جس طریقے پہ قائم رہے اسی طریقے پہ مرنا اصہر ابو احمل عبد المطالف یہ سن کر ابو طالب خاموش رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دور آیا، عمی قل لا الہ الا اللہ, اللہ کہہ لیجیے ادھر سے ان دونوں نے وہی بات دوہرائی کہ سر رب الحمت عبد المطلف تین دفعے اللہ کے نبی نے تلقین کی اور تینوں دفے ان دونوں نے کلیمے کلمات کے کلیمے ادا کرنے سے روک دیا یہاں تک کہ ابو تعلیم عبد المطلیف کی ملت سی پہ ان کا انتقال ہو گیا دیکھو غلط سہمت غلط دوستی انسان کی آخرت کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے انسان کے انجام کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے انسان کو جنت کے بجائے جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے اور میں نے جو آیتیں کے سامنے فربان کی اور فرقان کی جو آیتیں ان آیتوں شان نزول بھی کچھ ایسا ہی ہے جس دن ظالم کہے گا کاش کے میں نے رسول کے ساتھ راہ نالی ہوتی کاش کے میں افسوس سے میں فلاں کو دوست میں اپنایا ہوتا نصیحت میرے پاس آ چکی تھی اس نے گمراہ کر دیا ہدایت کے شان نظیر رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نبی معاہد کے سلسلے میں نازل ہے کون سا بن نبی موایق یہ کے سرداروں میں سے ایک تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے ایک تھا ایک مرحلہ ایسا آیا مچھی زندگی میں کہ جہاں اخبار نبی معایت نے یہ فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانگنے کا آپ پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا اس کو دل میں تو یقین چاہیے اور اس نے عملاً اللہ کے نبی کا فیصلہ کر لیا مگر جیسے اس کے اس فیصلے کی اطلاع ہوئی تو اس کا ایک دوست بن بن یا بن یہ ہوا چلا آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم محمد پر ایمان لانے جا رہے ہو ہرگیز ویسا نہ کرنا اخبا بن نبی معاہد جو کہ فیصلہ کر چکا تھا اپنے دوست کی دوستی کی رعایت کرتے ہوئے اس نے اپنے فیصلے کو بدل لیا اور ایمان لانے سے جو باز آ گیا قرآن کی اسی کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی کل قیامت کے روز وہ کہے گا کاش کے میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش کے فلاں کی دوستی نہ اپنائی ہوتی لگن ابن آنی فکری بادنی حق میرے پاس آ چکا تھا نصیحت میرے پاس آ چکی تھی ہدایت میرے پاس آ چکی تھی ہدایت اور حق کے آنے کے بعد اس نے مجھے حق سے گمار کر دیا کہا کہ کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنی بڑی کتنا بڑا نقصان ہے سورت الطفات آپ پڑھے سورت الطفاتی اللہ تعالی نے ایسی دو دوستوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک مومن اور ایک کافر قرآن کہتا ہے کے دوسرے رقم میں جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنت میں جانے کے بعد آپ آپس میں بیٹھ کر دنیا کے واقعات کو یاد کریں گے دنیا میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا دنیا واقعات کو یاد کریں گے کہانیاں صحبتیں دوستیاں سب یاد کریں گے یہ جنتی کہے گا اپنے دوسرے جنتی ساتھیوں سے ایک کہہ دا میرا ایک دوست تھا دنیا میں یہ پورو کافر کا وہ یقون و کن میرے دنیا میں جب بھی میں اس کے سامنے آخرت کی بات کرتا وہ ہمیشہ انکار کرتا ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے گل جائیں گے سڑ جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کیسے دعا اٹھائے جائیں گے کہ ہمارے امام کی سزا و سزا ہوگی اسے تو میں مانوں گا نہیں میرا دوست ہو اپنے قرآن کہتا ہارن تم وہ جنتی کہے گا اپنے دوسرے جنتی ساتھیوں سے چلو چلتے ہیں جنم میں جا کے جھیان کے دیکھتے ممکن ہے نظر آئے وہ جان کر دیکھے گا تو اپنے اس دوست کو جہنم کے درمیان میں دیکھے گا اور سلحی کی چرس اب یہ دوست جو مومن دوست تھا وہ جہنمین سے خطاب کر کے کہے گا صلاحی ان کی چرس اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی جو ہلاک کر دیتا تیری صحبت کی وجہ سے تیری دوستی کی وجہ سے قریب تھا کہ میں بھی سبا ہو جاتا ہوگا جس انجام نے کتنے مسئلہ ہے کرم ہوا ولولا نعمت ربی لکندو من تیری دوستی, دوستی کے باوجود اللہ تباروں کو تالا نے تیری دوستی کے غلط انجام سے مجھے بچا لیا یہ میرے رب کا خاص مجھے فضل ہوا اور فرمائے وولم اللہ نے من مختری تو مسلم بھائیوں ایسا واقعات ہیں جن سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ دوستی انسان کو غلط راستے پہ لے جانے میں کس قدر جو ہے کردار ادا کرتی ہے آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ نظر آتا ہے خصوصاً ہماری نئی نوجوان نسل ہماری نئی نوجوان نسل میں جو بگاڑ نظر آتا ہے ہماری اولاد جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے ہماری اولاد جو نافرمان بن رہی ہے نوجوان طبقہ شہوات سے خواہشات کے پیچھے انداب ان کے جو اندر جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک اہم ترین سبق دوستی ہے جیسے گوشتہ پتھر بتایا گیا کہ ذمہ دار والدین کی ذمہ دار والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد اپنے بچوں اپنی بچیوں کی دوستیوں بھی نظر رکھیں ان کا اٹھنا فیڈ نہ کے ساتھ ہے ان کا چلنا پھرنا کن کے ساتھ ہے ان کی گفتگو کی ان کے ساتھ ہے آپ اپنے بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھیں اور اگر غلط دوست غلط صحبتوں میں مبتلا ہے یہ نہ کہیں کہ میرا لڑکا اور میرا بچہ بہت صحیح ہے یہ کبھی بھٹک نہیں سکتا نثر نموت کہہ رہی ہے قرآن کہہ رہا کہ دوستی جو ہے گمراہی میں بڑا کردار ادا کرتی ہے اپنے بچوں کی دوستیوں پہ کہیں نظر رکھنا اور اچھے دوست اپنانے کی سو شام ہر روز اپنے بچوں کو تلفی کیسے رہنا محترم بھائیوں دوستی کی بنیاد ایمان پر ہونی چاہیے دوست ایمان کی بنیادوں پر دوست دوست کو اپنانا چاہیے کسی سے آپ دوستی کریں تو اس لیے کہ وہ نمازی ہے کسی سے آپ دوستی کریں تو اس لیے کہ معاہدے کسی سے آپ دوستی کریں تو اس لیے کہ متلی کتابوں سنت دیں کسی سے آپ دوستی کریں تو اس لیے کہ بڑا اخلاق والا ہے کسی سے آپ دوستی کریں تو اس لیے کہ بڑا مانتدار ہے کسی سے آپ دوستی کریں تو اس لیے کہ معاملات کا بڑا پکا ہے کسی سے آپ دوستی کریں تو اس لیے, اس لیے اس کے کردار کی جو خوبیاں ہیں خوبیوں کی بنیاد پر دوستی کریں اس سے ہٹ دنیا میں دوستی اور چاہت کی جسری بنیادیں سب ہیں سب آبش ہے بےکار ہیں آپ کاروبار میں شریف اور پارٹنر ہونے کی وجہ سے کسی کی دوستی کریں پڑوسی ہونے کی وجہ سے دوستی کریں کلاس ساتھی ہونے کی وجہ سے کسی کو اپنائیں دوستی کی لیے ساری دنیا میں آپ ہے آپ کا سچا دوست ہو ہے جو آپ سے اذان ہونے کے بعد کہے چلو بھائی مسجد چلتے ہیں آپ کا سچا دوست ہو ہے جب آپ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ دیکھے آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرنا یہ جو دوستی دین کی بنیاد پر ہوتی ہے دینی بنیادوں پر آپ کسی کو اپناتے ہیں یہ دوستی آپ کے انجام کو کس طرح رکشا اچھا کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے عجیب پشتی نے وجہ محبت المتح المت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے دو دوست ایسے دو انسان ایسے دو مومن جو محض میر میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں ایسے دو دوستوں کے لیے ایسے دو مسلمانوں اور مومنوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی لیکن آپ نیکی کی بنیاد پر دوست بناتے ہیں اللہ اس دوستی میں اللہ کی نفرت شامل ہوتی ہے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور آپ کی یہ دوستی آپ کو اللہ کی محبت کا دار بناتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرموت قیامت کے روز جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ رب العزت کے مخصوص سائے میں جگہ پانے والے ساتھ خوش نصیبوں میں سے وہ رضولانی آپ رضولانی آپ بہلا اجتماعی ایسے دو انسان ایسے دو دوست جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہا ہو جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہا ہو اسی بنیاد پر وہ کھٹے ہوئے ہوں وہ تفر رسا علی اسی بنیاد پر وہ جدا ہو یعنی ان کی دوستی کا دار مدار زندگی پر اللہ اور اسلام اور دین را دین اور اخلاق کی بنیاد پر ایک دوسرے کو چاہتے رہے موت تک موت نے جب تک ان دونوں میں جدائی نہ ڈال دی یہ محض دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ایسے دو دوست بھی کل قیامت کے رو ان سات خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ سباروں بتانا کا مخصوص سایہ نصیب ہوگا کتنا بڑا اعزاز ہے میں نے آپ کو بنو اسرائیل کے دو انسانوں دو مومن بھائیوں کی وہ حدیث بھی سنائی کی تھی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بنو اسرائیل میں دو دوست تھے جو ایک دوسرے کو اللہ کے خاطر چاہتے تھے دین کی بنیاد پر چاہتے تھے تو دونوں کی بستی الگ الگ تھی ایک دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے جا رہا تھا اللہ دباروں کو تعالیٰ فرشتے کو بھیجا وہ فرشتہ انسانی شکل میں پہنچا اور انسانی شکل میں جا کر اس بستی کے جو کا جو کا بابو دروازہ وہاں کھڑا ہو گیا فرشتہ اور جب جیسے ہی یہ شا. شہر میں داخل ہونے کے لیے جا رہا تھا فرشتے نے روکایا روکا کے کہ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ میرا ایک بھائی رہتا اسے ملنے جا رہا ہوں کہا کون سا بھائی سگا بھائی کہا <تصف> کہ نہیں کوئی رشتہ تو نہیں کہا میرے بہت ایسی دوستی ہے کیسی دوست دنیا دنیا کی بنیاد پر ہے کاروبار کی بنیاد پر نہیں بس میں اللہ کی خاطر اس کو چاہتا ہوں اور وہ اللہ کے خاطر مجھے چاہتا ہے وہ دین بارا ہے اس لیے میں اس کو چاہتا ہوں اور میں دین باروں اس لیے وہ مجھے چاہتا ہے میں اس لیے میں ملنے جا رہا ہوں اس کو فرشتہ نے کہا دیکھو میں انسان نہیں فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تم دونوں کو یہ بشارت دینے کے لیے اللہ کی خاطر تم دونوں کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت تم دونوں کے اپنے واجب ہو گئی یہ بشارت دینے کے لیے میں آیا ہوں غور فرمائے سرحان اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کتنا محبوب امرا کتنی عظیم دیکھی ہے اور کتنا پسندیدہ قدم ہے کہ انسان کسی کو صرف سے اللہ کی خاطر چاہے محترم بھائیوں یاد رکھنا یہ دوستیاں دنیا کے دوست جو کبھی نیکی کے سلسلے میں ہمارے مددگار نہ ہو نیکی کے معاملے میں کبھی ہمارا صابن نہ کرتے ہو کبھی نماز کی ترقی نہ کرتے ہو کبھی کسی نیکی کی طرف نہ بلاتے ہو کبھی کسی برائی سے نہ روکتے ہو ہم دوست دینے کے باوجود ایسی دوستی دوستی نہیں یاد رکھنا یہ قرآن اور حدیث کے معیار کے مطابق دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا دشمن ہے آپ کا ایسا دوست جو برا آپ کی برائی کو برائی میں کہتا और اور آپ کی پاپوں بیٹیوں کی करता نہ کرتا ہوں یہ دوست نہیں है। دشمن ہے آج ہماری دوستی کا معیار کیا ہے ہماری دوستیاں بد اخلاقی کی بنیاد پر ہیں فہشکاری کی بنیاد پر ہیں ہریالیت کی بنیاد پر ہیں دنیا کی بنیاد پر ہے ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے کی بنیاد پر ہے اور آج کل تو دوستی کا معیار اور دوستی کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو بھی دوست احباب ہے وہ روزنہ اشتہباد ملا کرے ہوٹلوں میں بیٹھے رات دیر گئے بارہ ایک بجے تک گپ شپ کرتے رہے آج یہ دوستی کی بنیادی اس طرح پر پہچان بن گئی اکبر اللہ جی نے کہا وہ اس قدر معذم کبھی گھر کا منہ نے دیکھا وہ اس قدر محزم کبھی گھر کا منہ نے دیکھا کٹی ہومرو ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر دوستی میں انسان اس طرح نہ ہوئے ایسے غلط صحبتیں نا والدین کا خیال ہے نواب کا خیال ہے اور بعض نادان شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ غلط دوستی اور غلط صحبتوں میں مجھ ہوگا اپنے بیوی بچوں کا سب خیال نہیں رکھا کرتے رات دیر گئے ایک دو بجے آنا بیوی بچوں کو ستانا اور ہر قدم دوستوں کی دوستوں کی محبت کو ترجیح دینا نورز باللہ یاد رکھنا ایسا دوست دوست نہیں دشمن ہے قرآن نے کہا اللہ کل جب سیامت قائم ہوگی کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی حشر کے میدان میں دنیا میں دنیا میں جو جگری دوست ایسے دو دوست جن کی دوستی امتحاد درجے گی کو پہنچی ہوئی ہو اللہ کل دنیا کے دو جگری دوست بھی جن کی دوستی بڑی انتہا درجے کی تھی کل قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ایک دوسرے کو دشمنی کی نظروں سے دیکھیں گے یہ دوستی دشمنی ہے جو دوستی دین کی بنیاد پر نہ ہو دوستی دشمنی ہے قرآن نے کہا المتین الل متین محض وہ دوستی جس کی بنیاد تقواہ ہو دین ہو اخلاق ہو امانت ہو ایسے دوست ہیں کہ ان کی دوستی موت سے ختم نہ ہوگی بلکہ یہ دوستی جو دی بنیادوں پر ہو کل حشر کے میدان میں بھی اپنا رنگ دکھائے گی محترم بھائیوں یاد رکھنا اس سلسلے میں اپنے دوست و آتاب کا جائزہ لینا آپ نے جس کو اپنا دوست بنایا زندگی میں آپ کی آخریت کے لیے اور آپ کی دین کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں اگر نہیں ہے آپ اپنی اس سے چھٹکارا پائیے اس سے آپ کو دور کیجئے اور زندگی میں ایسے دوست اپنائیے جو دین کے سلسلے میں ممت اور معرون ثابت ہو سکے یاد رکھنا حق پر استقامت کے سلسلے میں دین پر فائل رہنے کے سلسلے میں دنیا میں جہاں بہت سارے اخباب ہیں وہیں ایک اہم ترین سبب دوستی بھی ہے نیک دوست اچھے ساتھی خود حق پر قائم رہنے میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے اچھے دوستوں سے بڑا حوصلہ ملتا ہے اچھے ساتھیوں سے بڑی ہمت ملتی ہے اچھی رفاکتوں سے بڑا بڑا بڑا حوصلہ ملتا ہے قران <سؤال> <مجید> نے یہ کہا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اے نبی آپ اپنے اپ کو بان لے دیجئے ان کے ساتھ اپنے آپ ان لوگوں کے ساتھ مان لیجئے جو سو شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اللہ تبار کو تعالیٰ کو بلاتے ہو نبی کریم سرسوں کو جا کی جاری مخاطب ساری امت ہے اللہ تعالیٰ کہہ لے کہ ہماری دوستیاں اور ہماری سہرتی نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے ایسے نیک لو نیک لوگ کہ جن کا جن کے للو نہ جن کے شوہر ہو اللہ تبار کو تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزرتے ہوں قرآن مجید نے سورہ یاسین کے اندر دو پیغمبروں کا ذکر کیا ہے کے دوسرے حکومت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی دی اور بستی والوں کے پاس دو پیغمبروں کو بھیجا ازار علیہ میں ہم نے دو پیغمبروں کو بھیجا اس بستی کی طرف لیکن بستی والوں نے ان دونوں کی بات نہ مانی ان دونوں کی دعوت کا انکار کیا قرآن کہ جب دو پیغمبروں کی بات بسی والوں نے مانی نہیں اور ان کی دعوت کو ٹھپرایا اور انکار کیا تو عزت نہ مثال اس ہم نے ان دونوں کے ساتھ تیسرے پیغمبر کو بھی کر دیا اور اس تیسرے پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے پہلے دونوں کو تقویت بخشی آپ قرآن میں جو فزت نہ کیا اس کے لفظ پہ غور کیجیے یعنی دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی انبیاء علیم السلام یہ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کی آواز میں آواز ملانے والوں کی ضرورت محسوس کرتے تھے ان کے قدم کے ساتھ قدم بڑھانے والے لوگوں کی ضرورت و محسوس کرتے دو پیغمبروں کے ساتھ جب تیسرے پیغمبر کا اضافہ کیا گیا تو وہ اپنے موقف میں مضبوطی محسوس کرنے لگے جب نبی اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ دین پر قائم رہنے دین کی طرف بلانے میں افراد اور ہم خیال جتنے زیادہ ہو وہ اپنے موطق میں اپنی مضبوطی محسوس کرتے ہیں ہم اور آپ اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر اپنے ہم خیال اور ہم فکر واسطوں جو دین کے سلسلے میں مددگار ہو اس سے خود ہمارے دل کو جو تقویت ملتی ہے حضرات طارم اضوان اللہ عظمین جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر کی حضرت, حضرت ربیع اللہ عن اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر بیان کرتے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے اللہ کے نبی سب سے ہمارے درمیان تھے اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے جہاں صبح شام ہمیں اللہ کے نبی کی صحبتیں میسر تھیں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے ہمارے دلوں کی الگ ہی حالت تھی اور جیسے ہی اللہ کے نبی سے انتقال ہوا جیسے ہی اللہ کے نبی وہ سوچ حضرت انس فرماتے ہیں ابھی ہم نے اللہ کے نبی کو دفن بھی نہیں کیا تھا حتیہ نکرنا قلوبنا اللہ کے نبی کا انتقال کیا ہوا ابھی دفن بھی نہیں کیے تھے ہم ہمارے دل بدل گئے ابھی حضرت انس کہہ رہے اللہ کے نبی کے رہتے ہوئے آپ کی نئیت آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے ہمارے دلوں کی جو حالت ہوتی تھی اللہ کے نبی کے انتقال کے ساتھ ہی ہمارے دل بدل گئے ہمارے دلوں کی وہ حالت نہ رہی جو حالت نبی کی صحبت میں رہتی تھی ہمارے دلوں کی وہ کیفیت نہ رہی جو کیفیت کے کی نبی کی صحبت میں رہتی تھی آپ اس سے اندازہ کرے کہ نیب صحبت سے انسان کے دل کو کیسی مضبوطی حاصل ہوتی محتم بھائیو دین کے سلسلے میں اچھی صحبت اور اچھی دوستی یہ بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے تاہم اتنی بار دوستی کے سلسلے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ اس نصیحت کو بھی سامنے رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ دوست بناتے بنائیے کسی کو بھی بنائیے لیکن یاد رکھنا ترمی شریف کی سنم ترمی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما اساء يكون حبيبك يوما ما اپنے دوست کو ضرور چاہیے اپنے دوست سے ضرور رکھیے محبت ضرور رکھیے لیکن محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اس محبت کو حد میں رکھیے دوست کو اتنا مت چاہو ہو سکتا ہے کہ کل وہ تمہارا دشمن بن جائے اپنے حرام رام بتاؤ ہو سکتا ہے کہ کل وہ تمہارا دشمن بن جائے اور وہ تمہاری بتائی ہوئی باتوں سے کل تمہیں کو نقصان پہنچا سکے اور ایسی ہی بات دشمنی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمائی وہ ابھی اور کسی سے دشمنی کرو تو دشمنی بھی ایک حد میں رہ کر کرو دشمنی میں آگے مر لو کیوں اس لیے کہ وہ ممکن ہے اور امید ہے کہ آج کا تمہارا دشمن کل کا تمہارا دوست بن جائے اگر وہ کل تمہارا دوست بن جائے تو کل تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا کہ تم نے اس کو کل کے روز کتنا ستایا تھا کتنا پریشان کیا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان کے دل میں محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے محبت میں سب سے اعلیٰ ترین محبت صرف اور صبح اللہ کے لیے چاہیے آپ نے فرمایا نو گن تم خلیل اللہ تخصوبت خلیل آپ نے کہا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنایا ہے یہ دیکھو ابو خلیل عربی زبان میں کہتے ہیں دوستی کی آخری حد کو جس کے اوپر کوئی حد نہیں دوستی کے اونچے سے اونچے معیار کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ ابو اگر بھی وہ میرے رفیس ہیں میرے دوست ہیں میرے یار ہیں میرے امیم ہے میرے ساری ہے مگر ابو اگر بھی میرے خلیل نہیں ہو سکتے میرا خلیل تو اللہ تبارک و تعالی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو بھی مد نظر رکھیں اور آج یقیناً ایک اچھا انسان ایک دیندار انسان استائیے سے اپنی زندگی میں خلا محسوس کرتا ہے اچھی صحبتیں نہیں ملتی ہیں ایسے میں آپ کو حضرت عبداللہ اب مبارک کی نصیحت سامنے رکھنی چاہیے بہت بڑا مشہور محدید گزرے عبداللہ اللہ مبارک رحمۃ اللہ علی ان کا نام یہ ہوتا تھا نمازوں سے فارغ ہو کے فوراً اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے لوگوں سے ملتے جلتے لوگوں سے گفتگو نہ کرتے ایک مرتبہ جماعت والوں نے ملتے ان سے درخواست کی عبداللہ مبارک آپ ہم سے ملتے نہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں ذرا ہمارے ساتھ اٹھا کیجیے عبداللہ مبارک کہنے لگے تمہارے ساتھ اگر ملوں گا غیبت ہوگی خوری لغو ہوں گی بیکار کی باتیں ہوں گی میں گھر جا کر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے, کے ساتھ زندگی کرتے. جس کا مطلب یہ ہوا اچھی دوستی اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو اچھی کتاب ہی آپ اپنا لیجیے اچھی کتابی کا بہترین ساتھی ہے دوستی کے خلق دوستی سے جو خلا آپ محسوس کرتے ہیں اس خلا کو اچھی کتاب کے ذریعے فون کر سکتے ہیں رب العمی سے دعائے کے کہنے والے کو, سننے والوں کو غلط صحبت اور غلط دوستی کے غلط انجام سے بچائے پروردگاہ ہمیں نیک صحبتیں اور نیک دوستی اپنانے کی توفیق گیتہ فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ